الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد مدن خیر اجمائی وعلى آله وأصحابه وما التبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما فعضُ فَأَعض باللههِ م الشان الرديم بسم اللهه الرحم الرحيم وَطافُ عليه لآانية مِ الحةِ وَ آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائك ذهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا درو دے خاتم لمبی آلو سنا آج جانا مدبانہ فریاد ہے کمولا آلہ جن رشان نفسو شیطان اور ہر مخلوق دے ہر شرختنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی حضور مجدد دین و ملت دی روحانیت طیبہ سرکار اذہانو خلوب نظاہر بات ایمان اسلام کے نور نال روشن اور منور فرمایا اج اس خطبہ جمع المبارک دا عنوان یعنی یعنی یعنی یعنی چودویں مجدد نبا سے شمشیر شمیران حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ آپ سرکار عزمت اور شان کے حوالے گلوا اس کو پہلا ایک ہے چھوٹا جہا رسالہ ہے پر ہے انڈیا کا لکھیا ہوا اس رسالے دی کی ابتدا علاقہ بہار بہار بھارت انڈیا دے اندر بہار دا علاقہ ہے بڑے مشہور شاعر گزرے نے سنیاں دے کیفی صاحب کیفی بیاری صاحب او زیادہ تر اپنی اسے نال ہی مشہور ہوئے سرکار کی بارگاہ دل کا حد پیش کیا اپنے انداز میں پڑھیا منو بڑا دل لکے. اور ان شاء اللہ عزیز ہر اس پسند آ ضرور پسند آئے گا ہر اس ضرور پسند آئے گا کہ جڑا آلہ آدرت مل نال والا قیمت رکھ سب تو پہلے, سب پہلے, سب پہلے, پہلے او کیفی صاحب کا دا لکھا دا سلام ہے او جناب دے سامنے پیش کرنے سلام اس پر جس نے متے ملت کی سلام والا بندہ ہو رہا ہو رہا سر ہے وہ شاہلامہ اسلام اسلام اسلام سلام اس جس نے خدمت تجدید ملت یہ خدمت تجدید ملت کی ہے ملت آخیا دین دی خدمت تجدید ملت کی خدمت یہ اگر کس چیتی گئی نا یا رب سونے کسی کو کروائی گئی تو آل آدر سلام اس برگ جس نے خدی متے تجی ملام کے احیاء سنت جنہیں گل ٹھیک لکھی اگلی جدید ملت کی خدمت بھی آلہ ادرت بعد کوئی نہیں آئی خدا سونے نبی ہر زندہ ایشک بھی آلہ حدرت بعد کوئی نہیں آیا سلام پر دکھلائی شریعت کی سلام اس پر جس نے راہ بدلائی طریقت کی سلام اس پر جس نے اس شان نبوت کی سلام سب کی جس نے فل جانے رسالت کی سلام سب کے جس نے رم رم رم زرآنی کو بتلایا سلام سر کے جس نے سمجھایا مسیح دے آل آدر سرکار جنہاں نو مولا سونے نے مولا سونے نے طاقت دی طاقت دیتی حدرت سرکار او جی آل آل آل آل لے پتا فرمائی سی جلا حضرت نے صرف آپ ہی قرآن باپ کا ایسا ترجمہ فرمایا امت نی روز درما خدا بڑے بڑے او انکار کرتے لیکن جہاپلیمان تھوڑا جہا جانا ہوا جانا ہونے پاکمے مطابق وہ بھی ترجمہ نا پڑھتا بے سابتا ختم آ جا کمالی اسر اسی گل سلام اس پر جس نے رمز قرآنی کو بدلایا سلام اس پر جس نے رم قرآن قرآن قرآنی کو بتلایا سلام پر کے ہے مانا مسیب چھپیا ہوا چھپیا ہوئی گلیں پہلے جڑی وہ آدرت نے کٹ کے سامنے سلام اس پر حل کیے مسائل کے سلام اس پر طریقے جسیل بتلائے دلائل جسے سننے والے پر مرادرا کیتا ہے نے والے پر مرادرا کسی دشمن دشمن کے نال سامنا ہو دشمن دے نال, نال جناب والی نیشرید کی نسلے جی سامنا ہوا آدرت کا سہارا ضرور دیا کیونکہ میرے آدر دے تین دے طریقے ایسے سن آپ نے دلی ایسیاں ایسا قائم کی سن قربان جاوا ایسے ایسے ایسے ایسے مشکل مسائل نو نل فرمایا جنابے والی لوگ فسے ہوئے سن علماء لوگ نہیں علماء فسے ہوئے سن آل ادرت کول آدے گئے سوال بیان آتا گیا وے جباب آدرت رشاد فرما گئے بندہ ارد کر بڑے علماء ماں کلو فریا بڑے اولا ماں وضو دے بوجو چار دسو کیڑے کفلت کر جائے گا فرد پورا نہیں ہوگی بوجو دے کن فرد لے پھر سوچ نہ کان چارے چہرہ بازو دونا اس بعد چوتھا ہی سر کا مسا فر گیا ٹھیک دسیا چوتھا تک پیر چار کونیاں تھوڑا کونیا سمدو تھونا سر دا مسا کرنا چوتھا ہی سر دسے دا مسا کرنا گیٹے سما پیر تھونا چار فرض نے بندہ, بندہ دور فرض فرض چار فرد تو پہلے جڑے ہاتھ دھونے پھر کلی کرنے پھر نک چ پانی پونے कुली हाथ धोना सुन परमत की मैन पता है पर मैं जी विचली गल प فارس ہو گیا فل گیا کلی کرنا بندہ جناب پانی پا لے پانی پا کے چھٹی منہ دھو لے منہ دھو کے بالو دھو لو مسا کر کے پیر دھو لو فارس پورے توجہ نہیں فرمائی بولتے نہیں پہلے جڑے تر کم نے ان حکمت فرماؤ بڑے بڑے ار کو کسی نہیں جب دسا انسان فرماؤ میرے آلات فرما نے فرمایا ہزور پانی جرما نے فرمایا پانی کی صحت واسطے شرط کنیاں تو وہ جاوا کی دسیا آ فرما نے کھڑے کردا دور پانی کی فرما نے فرمایا یہ دس یہ دس پانی کی صحت واسطے شرط نے आपने रंग जैका आपने फरमाया हथ खोन की हिकमत रंग का पता लग जावे कुली की हिमत का पता लग जावे नक् चपा की हिकमत بودہ پتا لگ جائے جدو تین جیسے بڑے بڑے لوگ جنہیں مسلیاں توجہ فرمائی ایک بار جناب ایک وارا ایک, ایک یونیورسٹی دا وائس چانسلر آیا جڑا جناب والی ریاضی دا ڈاکٹر سی دور دراز کے علاقے سفر کر کے آیا لگا سکولی سی سمندر بارگا در بارگاہ دے ہویا آپ نے فرمایا بہلیا دس کنیا ارد کرد ایک ریاضی دا سوال اڑ گیا میں آپ ریاضی دا بڑا بڑا ڈاکٹر پورا مہینہ بیٹھا بڑے بڑے ریالی پڑا بول گیا وا کسے نہیں حل کر کے کسے تین راتیں لائیا نے کسے چار رات نے کسے پانچ نے حل پھر بھی نہیں ہوا آپ فرما آپ نے سوال بول آپ سرکار نے کلم شریف اٹھایا نال نال دفتر اٹھا لیا قلم دے دفتر اٹھا آفر تو بولی جا ان سمجھا شاید میرے سوال لکھ میں لکھتے شاید میرا سوال تاکہ بعد چل کر کے دے جا گیا گیا لکھنے گئے آپ لکھنے گئے سوال جدو پورا ہو جائے آپ سرکار نے بھی اپنی تحریر فرما کے فرمایا نکل گئی آخ گیا واقعی رسول تو گل شیر پہ او دی منظر کشی کر رہے فرما سلام اس پر جس نے مسائل مضبوبی کھولن واسطے طریقہ بھی چاہیے تجربہ بھی چاہیے ہمت بھی چاہیے شاعر آ سلام اس پر جس نے حل کیے عقل ہل مسائل کے سلام اس پر طریقے جس دلائل کے سلام اس پر جس نے رد باپ عقائد کو سلام اس پل کہ جس نے رد کیا باپ عقائد کو سلام اس پل کے کچلا جس نے ان کے سلام پر جو بل حقیقت تھی گل بڑی حقت حقیقت رقیقت پردا جاندھ آتے نے سلام سو سر حقیقت تھی سلام ذات پر جو کھا دے رہا ہے تھی سلام ذات پر جو بز میں آ رہا ہے شری تھی سلام ز پر جو پاس پانے ترت تھی سلام اس پر جو پہ اسی کے نبوت تھی سلام وزاد پر جو سارے ہے اسی نو محبت تھی سلام اس ذات پر جو جانے عقیدت تھی سلام اس ذات پر جو ساح پہ نے بصیرت سلام اس کے جس نے رو پرو خم یہ زمانہ ہے سلام اس سلام اس پر کے جس کے رو پرو خم یہ زمانہ ہے کو بھی آکی والا آخر سبھا بھائی جس ذات نے سلام ہے اس ذات نی سلام ہوئے تو اس لکھنے والے بھی سلام جس نے ایڈی محبت بالکل جناب نظم نظم اور دیب بندے کام بندہ نہیں کر سکتا توجہ ہے نا لوک نالک سبحان قربان جاوا ابتدا اندر میں آئی کریمہ کریم مولا سونا ارشاد فرما وہ کاری مولا سونا <علي <عليح> فرما اور انہوں دے اتنے چاندی دے برتن اور جنابے والی والی سیا دور ہوے گا انہوں چاندی برتن کے پوزیا دور ہوے گا جناب والی شیشے گے مولا سونے مولا سونے نے مولا نے اے رب سونا ہی دا اے. یا او دا محبوب آپ سرکار نے اپنی وسال دی تاریخ اس آیا دی اپنی تاریخ ہوئے ہوئے پیدا ہون تو بعد قربان جاو آپ کی تھوڑا جہا تارف کرا متا کہ گل واد ہو جا شریف دے اندر آپ پیدائش ہوئی قربان جاوا اور اے اے اے آم اس بال کا بال باپال اس بال کا بھی باپ آپ بال نہیں قربان جاوا آپ کا یہ حال سی مغرب مغرت علی رضا خان صاحب رحمت اللہ تالا لارم سی आप जमाना सी होली होली हिंदुआली होली, होली ही दिहाड़ा सन लंबे एक बीबी खलोती एक कफराणी खलोती आपूख्या उन्हें आप देते रंग सुट दिता है आप दे जनाबे बाली सारे रंगे गए रंग बिरंगे हो गए आपका जो लाल खलीफा सी अर्द कर दू ur je ha ha उन्हें सबू रंगे असं दुआ करने रब सोना ओनू चल गए इवें पल फरती पल फरनी फेर गुजरी है जू दुआ ए जुमले का फरमावना सी <Histse�2> جدی آئی گئی گئی مہربانی فرما مہربانی فرما سکھا اپنے کلمہ پڑھایا اور پل بھر جنابے والی کافر مسلمان چا بڑھایا آپ پا کرایا لے والے گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمت لا بڑی خطرناک جناب والی آپ گئے ڈر گئے بڑے جناب والی آپ خوفناک ہو گئے صبح اٹھے پوری تہار اس آپ کے رہ گئے رات پیے وہ سوچ یار خواب بڑا خطرناک ویخیا ہو جانا دوسری شبہ ہوئی آپ سرکار اپنے والے گرامی کو جاگ یعنی آلہ حضرت فرما نے خبر نہیں خبرا نہیں اے سونے دے طرف تینو بشارت ملی کان पुत्रामा ले, जड़ा इल्म का भी समंदर होवेगा इश्क दे मैदान का भी शाह सवार हो تبجو توجہ رکھا جی وقت گل سرکار جنابے والی ہوئے پیدا ہوئے آپ اللہ خانی ہوئی بسملہ خان ہوئی والے بن آپ دو یا ڈھائی سال دو ہزار ڈھائی سال فا سا پڑھایا گیا بسم اللہ خانے بچے استاد نے جد یہ پٹی پوری پڑھا لی مفرد کا بیان ختم ہوئے اگوں مرکبات کا شروع ہوئے استاد نے فرمایا فرمایا استاد پھر چپ کر گئے استاد نے پڑھ لام چپ کر گئے آپ کے گان بیٹھے سن آپ ہی بیٹھے آپ نے بڑی گہری نظرا فرمایا کشف نال پتہ لگ گئے کہ میرے میرے پتر ذہنی چی گل آئیے الف بھی پڑھ ہوں بان جانپے والے سے جرامی فرما نے میرے پر میرے پر شک پی گیا کہ بیان مفردات درکب کدھر آ گیا ہے دسویں پڑھے سوال کر مفرت کی مرکب ہوں جڑا دو تر دو دوائی سال کی عمر شریفا لا اجے الف باب مسجد پپڑتے ہیں پھر دن کتنے اپنے آپ اپنی آلہ سرکار اپنی اما پا کٹھ مبارک ہی کیا لم چا رب جی نا آپ نے فرمایا مرکب لفدا گیا دوسری گل آپ مبارک آئیے جان فرما ذہن مبارک چاہیے کہ مرکب آئے کوئی ہوفا کا بھی مرکب آ سکتا سی لام کیوں آیا بھی لام سی گاگ لام آگ لام لف آپ کے بالے میرا فرموندے لام ل الف رسم الخو درمیان چھا لگتا الیف رسم الخ لو درمیان چڑا لگتا رسم الخو تو درمیان چا لگنا الف لام دل لام فلا فرمایا رشتہ ہے استاد سن بہرحال چھوٹی جی عمر شریف اندر چھوٹی جی عمر شریف دے اندر, دے اندر. اندر. دے اندر. ایک رواجاتی چاہتا ہے آپ سال ایک سن پرانے پاک ختم کر لیا سی قرآن پاک دی تعلیم پوری کر لی اور قربان جاوا جمدی جنابے والی آپ نے بچپنے کا زمان آپ پانچ چھ سال امر ای چ ایک لمبا کرتا پ جڑا جناب والی اتو لے کے گیٹیاں تک آئے آپ لمبا کورتا پاؤ سن ایک بار آ لا سرکار اپنے بوئے تو بار نکلے تو بار نکلے چار پانچ تبیخا پائیا سن یعنی سن پہ جوریا پتکار پتکار عورتیں پی اکا لے نگے نگا جگی تھی عجیب ترا تکوا فرما نے, نے وہ <stans> جب تک نہرم نہیں رایا تا کر لکا لیا اکھ نا لیا نہ دل چ خیال اترے گا نہ شرم گا بہ گی جدو یہ گل سنی चुप वट के जना जना कोई बड़ा पढ़िया लिखिया छह साल आप बगैर तू कुछ नहीं हो सकता मौला सोने ने बचपन के आप तू कराम जहूर से सुदूर फरमा छड़ी वक्त आया वक्त आया आप की उम्र शरीफ चौदह साल سال عمر امر پا آپ تو مسئلہ مسلا مسئلہ پوچھے آلہ آدرا سرکار نے اس مسئلے کے اپنا فتوا تحریر فرمایا اور فتوا بھی وہ سی جا پورے ہندوستان دے خلاف آپ نے گرامی نے جتوا ویخیا فتوا ویخیا آپ بڑے رش آیا بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا لے احمد ردا اج تو میری کرسی دا مالک تے چودہ سال آپ نے فتوا نویسی شروع فرما چودہ سالکے چودہ سال محمد قربان جام آپ سرکار نے آپ نے اس بعد ایک علم نہیں دو نہیں چار نہیں پنج نہیں سات نہیں آپ سرکار نے تر سو سٹھ لوپ حاصل کی مہارت آپ سرکار آپ سرکار پائے دال آپ دے زمانے دے اندر بھی کوئی نہیں جدو آپ سرکار گئے نا ہرمین شریف پاس مائے علماء حرمین نے آپ دا اٹھ کے استقبال کے استقبال کیا جدو آپ اتے گئے ہر مسلا پیا چلتا مسلا پیا چلتا سیل قربان جا لوگ آخیا لوگاں آیا لوگاں دے مولویاں اتوں لوگ دے مولویاں بادشاہ نہ جا کے آخر ایک نوجوان آئے ہندوستان تو آئے ہائے آشے کے مستفا اور نبی پاک جام آپ سرکار آپ سرکار کے بارے جنا بادشاہ خطروں تھی بادشاہ تھیشاہ بلایا بلایا آپ سرکار اچھے گئے دے دربار گئے ساڑھے چار پن سوال نے جی حکم فرماؤ سوال رکھنے جواب د آپ نے فرمایا آ فرمایا حکم کرو دسو اربی سوالی سوال لکھے اربی بھی سوال کیتے لکھے آپ کے سامنے فرمایا جاب اربی جواب اربی یا ہندی چ آن دور جی سمجھ پوری آ جاوے سرکار نے چند سوالوں دے جواب فرمائے ایک رات محلت د کرا دمت موت نہ آپ کو کتاب ہے نہ آپ دے کول ہے نہ کوئی واسطے کوئی شہ نہیں آپ کتاب لکھی دل کتاب کا نام ہی دس دے دولت دولت دولت جد جنابے والی جد ہا کے جا کے میں وہ کتاب پہ پڑھو لما نو پڑھو سنا پڑھتے گئے ادھر کتاب ادھر بادشاہ اتراد بھی مک گئے نے اولا باد گئے بادشاہ بول پہ بادشاہ بول پہ آئے کتاب نہ شریف ہے لینے والا محمد مصطفیٰ ہے یہ بیچ میں گلا کیا ہل رائے جو رکاوٹ بنتے ہیں خدا ہے لینے والا محمد ہے اور اس معاملے کو بیان فرمانے والا رضا ہے سارا کی تسلی ہو گئی سارا کی تسلی ہو گئی تسلی ہو گئی, گئی جناب والی جھک پے جی لائبریری آ جڑے جنے نے جواب لکھے سوال لکھے توڑ سٹی جب جناب والی سوال لگل ہی نہیں کٹھے ہو گئے کرتے سونے ایک حتیس پڑھا چاغ کل کیا متل دن سمیا کھانے مطلب ایک حتیس پڑھاؤ ہر میں توجہ ہے ایک قدید پڑا ہو جا تاکہ کل نال کر گے اور آنگے مولا سونا تیرے بندے احمد ردان جدوں جناب آپ دا ہم زمانہ بہت بڑا فلسفی جناب بڑے شٹلے مار نجومی مارے تو شٹلے نے لگ ایک دن آیا آفتا مارے الگ آدھا دور تھوڑی جی محلت دوں پتہ لالم لکیری شکیری جو اگلے ہفتے ماہول سکا رہا کروگا سبق پہ اپنا بغیر گلانے یقین کی جانا فرما نے اچھا کوئی نہیں آپ نے فرمایا فرمایا دس ٹائم کی دس دس دس بجے نے آپ نے سوئ ن چھیا فرمایا ہوں دس آدھا جی یہ تو آپ فیری जिन्हे इलम दी शर्मा रब रख رب نے بھی اپنی قدرت سیامایا چل تاکہ میرا بندہ ایڈا وا کی بھائی شاید یہ لج رکھی جائے جھوٹا نہ پو فرمایا سنا بے لیا دبار فلس برطانیہ یہاں سورا نام مناسب نہیں ہیں خاص کر مسیتوں کے اندر ایک بڑا یہودی سی انہیں جناب وٹا سٹا لا کے نا آخر جی فلاں مہینے تاریخ یعنی کریب لوگ خوفزادہ خوفزاد ہونے جدو اس نام برا دیکھنے خبری چلا سورت علی ٹر ٹر میری کوئی آلہ دے فرما آپ میں گل آئیے آپ نے آسمان واہ فرمائیے آسمان وگاہ فرمائیے آپ دا چہرہ ہو گیا آپ کھڑے ہو گئے نا اس نے بکواس کی اس دل کے بارے میں دعویٰ کرنا وا کسم چکیا نا کوئی پتا بھی نہیں اپنے نشریت اور فلسفیت رد کی کلے جی پوٹیاں اج آپریشن آپ نے جناب وہ جتو جمے سن اتے بڑے ادا کی قسم کر کے نا کر کے دشمنان اسلام آلہ حدرت کا نام ہی لکھا نہیں نام ہی کافی خدا دکھم کر کے نا رب سونے نے آلا حدرت نورت بسیرت دیتی آپ کا نام ہی کافی ایک بار بے دو آخن لگے اتنا اپنیا کتاب پڑھے کہ جی آلم ہو سونے اور جڑے نبیا بارے سو نبیاں نے فرمایا پکی گل یہ گل تھے وہ لما نبیا بارے سوتے نبیاں سفتیں بھی آپ مخلوق ہر بولی ہر مخلوق دی بولی سمجھتے ہو آپ نے فرمایا الحمد جدو جدو جدو آجی کا شریفی لمبا گورسا مبارک پا کے تھلے جنابے والی ٹوپی من لینی چٹے رنگ کی چیچا کپڑا پسند فرما سن ہاتھ خدا دے دیکھنے کنیا ٹور پہ حالانکہ پورا برطانیہ نال متھا دتا ہوا برطانیہ والوں رابیا نہیں ناک تار کے رکھشان سب یار بندہ فرشت یہ چیڑی مخلوم ہو گئے یہ سان نکالے پاتوں سا لین دن موہے پاتوں ساہ لین دا سا ٹنگ جس ویشمن پھر آپ انج ہو سن جی شیر دے بکار کے بکھا شیر بن گیا آپ نے فرمایا کیڑی کیڑے پرندے دی بولی چمجنا اتفاق بنے ویخیا دو پونجا تے او آپس میں نا کٹ بیچ کٹ بیچ کٹ بیٹ اپنی بولی چ پہ کرتی اگریز پچھلی کنج اگلی نئی کہ ہالے جدو پچھلی باری चंगा ही चुतरिया शाम पै गई ने घर पहुंचना अंग्रेजी निशाना बनिया पिछली मारिया صرف جیج کنڈا لگا من گئے تارے سنا میں رسول لوگوں ہی اپنا دین سکھا کیسی جہی مولا سونا نے آپ تر سو ساٹھ تقوی ہمت کفر دے نال, نال دشمنی دو دو خدا دی قسم کر کے آنا آلہ در سرکار کفر نال دشمنی ویخنی ہو نا و رضویہ پڑھ کے حضرت شردری نیچری حرام لکھا وجہ آپ فرما سن اس گلے دلی نکارت دی نگاہ ویخ لے تین ہت کی نگاہ توجہ لیں ج فرمائی سونے لبی تین اپنے آپ اپنی جان اپنی زبان مال اپنے اپنے ہر خزانے خدا دی قسم کر گیا ناج انج اشک رسول سڑے ہوئے سن میں پڑھ رہا سا آپ جدم بارہ کوئی خاص کیفیت بیان کی گئی ہے ستے ہوئے آپ جسم نئی ویخنا سی انج لگتا سی جی میں لکھیا محمد یعنی آپ کے سونا جھنک سن دیں لگتا لکھا کمالی اکھ نارے ہدی کے خدا روزا شریف کے گئے نا حاضری بے ساختہ بول اٹھے نے ہا آؤ شہن شاہ کرو گا جے ہو ہا جیو جدو مدینے دی حاضری ہے ہاجی آؤ شاہ کا خو, تو جکے, اب کاب کا دربار امید رکھی بیٹھے نے سونے آن. بکے آڈے اتنے بھی مہربانی چا فرما یہ خیالات امید لے کے بیٹھے ایک رات گزر گئی گل نہ بنی دوسری رات گزر گئی گل نہ بنی تیسری رات آئی آپ نے تیسری رات یہ لکھی وہ سو لال اتے رو دسو رسو وہ سو لال تھوڑی مایوسی لگی لگی نہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے پوچھتے تج مرخی لکھ لکھدہ نے جدو یہ گل کی سونے دی کمر مبارک کھول گئی ہے جانا خبر مبارک کھلی آمنا لال اچھا فرمایا احمد رباد آ سے کتے ہزار پھرتے کوئی تین کیوں پوچھے ایک لماد پڑھی مشکل حال نہ ہوئے ایک نہیں ہوئی آخری وار جان باری فرما نے سونے تیرا ایڈا اچا مقام ہے میں تیر درد میں تینوں ویخن کی تمنا رکھا جدو خیال آیا کرمو کرم سونے نبی باغ کیبارک کھلی قربان جاو میرے احمد روا نے راج راج کے راج راج کے قربان جاو جدو واپس آئے نے واپس آئے نے پھر یہ سنت ستم کی یاد آ سن وتن کی یاد کی ظلم کیا ساتے اس کیوں لائئی سان واپس جنگل رہن دینا ساد ستم نمکیاستے ہرم حرم رم کیوں بیٹھے بدین سی سر پلا چھوڑ کے اسی ہر کو میں ٹھک لفائی سونے وہ سونے ساڈے کلے کے کباب ہو گئے نے تو کر دیا تبھی آپ کے Baab, I don't دل بگڑ گیا ایسے مریز کو ررگے جماں سنا گئ اٹھا دو پلیتا اٹھا دو پریتا دکھا دو چہرہ کہ مہر کب سے ناب میں بردہ چہرہ کہ مہر کب سے نکا اور کہاں سے آئے احمد رو آتے یہ سڈے اپنے پرل دے پہ جدو فتوی دیواری مڑا دیکھنے نبی دا سچا خدا دی قسم کر کے جو پہرا پہرا آلہ رتن مستقفا دے کوئی آ کے دیکھا گے کی کوئی مائی جمے نہیں پی آج نہیں یہ فرمائی بات ختم کرتا ہوں تم کو ردا مسلم کی, کی شاہی, شاہی, شاہی تم کو ردا مسلمت جس جس آ گئے ہو سکے بٹھا گئی ال جیڑے میدان چی آئے نا سکے بہا دلی تو سرو جمع کے جس میدان چی آئے چاہے وہ عشق چاہے وہ علم دے محبت چاہے تحقیق دے وہ کلمی جہاد دے چاہے زبانی جہاد دے جس میدان چیز آئے نے آپ سرکار مولا سونے ایک وکھری وکری آپ دیتی سی اپنی مثال وقت آیا پچی سفر اور ادھر جمے کے موزے نے آزان ادھر میرے امام نے اپنے خال کے حقیقی گا کر کے. کر کے اج میرا وہ پچی سفر شریف ہے پھر نال اتفاقا جمعہ شریف آ رہی ہے سان خدا قسم کر گیا <سخت> والے <ہانا>، محبت اور عقیدت دی اے دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل, دلیل جیڑا بندہ محبت اور اے جنیاں بھی گلا دے جنیاگ ایک چاول چاول بھی پورا نہیں ایک چاول وہ بھی پورا نہیں ادھا اجے پوری دے پچھا پی الحمدللہ